وهم مفاتيح الرحمه ومصابيح الغرر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وسا والصابرات ن والخاشعات و الخاشین و الخاش و المتصدی والحافظات وسا امین وسا امات و الحافی لهم و الحافرات غذاکری سلّہ علیہ لازین ضرور شریف بڑ اللہ علی محمد امع عل محمد كما صلی تعلیٰ ابراہیم البراہیم امن قمید المجد اللّہ المبارق اعلیٰ محمد آل محمد کمبارک تعلیٰ ابراہیم ولی عل ابراہیم امن کحمید محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں سورہ احزاب کی حیت نمبر پینتیس کے حوالے سے گزشتہ جمعہ جو گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دس ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں یا دس ایسی صفات بیان کی ہیں جن پر اللہ رب العزت مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور اس آئد مبارکہ میں مرد مسلمان مردوں کو الگ اور مسلمان عورتوں کو الگ مخاطب کیا گیا ہے چنانچہ مغفرت کی شرائط کے عنوان سے جو ہماری بات شروع ہوئی تھی اس میں پہلی شرط ان المسلمین والمسلمات یعنی اسلام کے دائرے میں داخل شدہ مرد اور داخل ہونے والی عورتیں یعنی اسلام مغفرت کا پہلا پہلی شرط ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ المسلموں منسلم المسلمون من لسانی ہی وید مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں کن دو چیزوں سے فرمایا من لسانی ہی ایک اس کے زبان کے شر سے اور وہ یدی دوسرے اس کے ہاتھ کے شرس تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو چنانچہ اسلام کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بات ہو چکی اور آج مغفرت کی دوسری شرط انلم و منین کہ ایمان قبول کرنے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں تو آج کی گزارشات مغفرت کی دوسری شرط ایمان پر ہونی دیکھیں اللہ رب العزت نے مال کو بھی ایک متاح اور ایک درجہ حیثیت دی ہے جنانچہ قرآن کریم میں حق عالیٰ نے کبھی مال دنیا کو خیر کے لفظ سے بیان فرمایا کہ انحول اقبال خیر انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے چنانچہ مال انسان کا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اسی لیے قرآن کریم میں حق محکیٰ نے فرمایا کہ اپنا مال بے وقوف لوگوں کے ہاتھ نہ لگنے دو کیونکہ یہ تمہارے قیام کا سبب ہے اس سے تم دنیاوی زندگی میں تقویت پاتے ہو قیام حاصل کرتے ہو لہذا اپنا مال نہ سمجھ اور بیوقوف لوگوں کے ہاتھ نہ لگنے دو تو مال اللہ کی ایک نعمت مگر اس سے زیادہ قیمتی نعمت انسان کی جان ہے دیکھیں انسان ساری زندگی مال کماتا ہے لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی جان پر پورا مال لگا دیتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے تو معلوم یہ ہوا کہ مال نعمت ہے مگر مال کے مقابلے میں جان زیادہ قیمتی نعمت ہے اور انسان انسانی جان سے بھی زیادہ قیمتی نعمت ایک اور ہے جس کا نام ہے عزت اور آبرو چنانچہ اس جان کو بچانے کے لیے انسان مال لگاتا ہے اور جب عزت کی بات آتی ہے تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے انسان جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے چنانچہ شریعت میں خودکشی حرام ہے مگر شریعت طاہرہ نے عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ختم کر دینے والی عورت اگر کوئی عورت کسی کی آبرو اور عزت پر آنچ آئے تو اس کو شریعت نے اجازت دی کہ تم چھلانگ لگا کر بلڈنگ سے اپنے آپ کو ختم کر لو چوری اپنے خنجر اپنے سینے میں اتار لو اگر تم ماری جاؤ گی تو یہ موت خودکشی کی نہیں ہوگی چونکہ تم نے عزت اپنی بچائی ہے تو اللہ کے ہاں یہ شہادت کی موت چنانچہ کوئی بڑے سے بڑا ولی خودکشی کر لے تو حرام موت مارا گیا لیکن اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے اگر کوئی خود کو ختم بھی کر ڈالے تو اللہ کے ہاں شہادت کا رقبہ پاتا ہے تو انسان اپنی جان اپنی آبرو اور عزت پر قربان کیا کرتا ہے چنانچہ جان سے قیمتی دولت جو ہے وہ عزت ہے اور پھر عزت کے مقابلے میں اس سے بھی قیمتی دولت ایمان کی نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت مال نعمت اس سے بڑی نعمت جان جان سے بڑی نعمت عزت اور عزت سے بڑی نعمت ایمان چنانچہ ایمان کی بڑی طاقت ہے اور ایمان کی بڑی اہمیت اگر ہم اس کو سمجھنے والے ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی فرمایا کہ ایمان پر استقامت اختیار کرنا جم جانا اپنے ایمان پر او قتلتا ان قطلتا اور ہر چاہے تمہیں قتل کیا جائے سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے مگر ایمان سے پیچھے مت ہٹنا ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ایمان بہت بڑی دولت اسی لیے ایمان کو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی اس پیش نظر آیت مبارکہ میں جو آج کا ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے والمؤمنین والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات المسلمات والمؤمنات تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان میں ہر ہر شرط کے ساتھ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما لیا کہ آفرتم باجرن عظیمان کہ ہم نے ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے اور بڑا اجر ان کو ملنے والا ہے چنانچہ اس میں دوسری شرط ایمان ہے پہلی شرط اسلام اور دوسری ایمان لہذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور ایمان پر اپنے سوچ وچار کرتے رہنا چاہیے دیکھیں ایمان کی اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت ہے کہ ساری زندگی کفر میں گزارنے والا آدمی اگر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ایک شخص ساٹھ پینسٹھ سال کی زندگی کفر میں گزار ڈالے اور وہ جب منہ سے چند کلمات کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کی گزشتہ ساٹھ پینسٹھ سالہ زندگی کی فائل کو اللہ پاک لپیٹ دیتے ہیں اور جتنے اس نے سیاہ کرتوت کیے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور ان سیاہ کرتوتوں کو اللہ پاک نیکی میں بدل دیتے ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کافر بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے اس کلمہ پڑھنے کے عمل کو دنیا سے لے جانے والا فرشتہ جب آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کی ایک اور فرشتے سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اوپر والا فرشتہ نیچے والے سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو وہ کہتا ہے اللہ کے ایک بندے نے کلمہ پڑھا ایمان قبول کیا ہے تو اس کے ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو تو کہتا ہے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی اس کا یہ عمل فرشتہ لے کر پہنچا نہیں ہے مگر اللہ کے ہاں ایمان کا اتنا رقبہ ہے کہ اللہ پاک نے مقصرت کا معاملہ پہلے سے فرما دیا ایمان کہتے کس چیز کو ہیں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اقرار باللسان ہی لسانی و تصدیق اُم انسان زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی گواہی دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں آمن تو و ملائے ہی و کتب ہی وہ رسول ہی ولیوم الآخر و القدر خیر ہی و شر بعد بن اللّہ تو جتنے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان سب پر یقین کامل کر لینے کا نام ایمان ہے بہ الفاظ دیگر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین لے کر آئے جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ان سب کو من و ان ماننے کا نام ایمان ہے چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر صحابی کا ایمان ایسا پختہ اور مضبوط بنا ہوا تھا کہ ہر ہر صحابی یہ کہا کرتا بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہمیں ہم جتنا اللہ کے رسول نے بتایا خدا کی قسم اگر جنت سج کر سج دھج کر ہمارے سامنے لائی جائے یا جہنم کو مکمل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے لیکن جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اور ہمارا اس پر یقین ہے یقین بنا ہوا ہے اس میں ایک رتی بھی فرق نہیں آئے گا دیکھیں اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب ایمان ہے ہی غیب کا نام کہ غیب کی چیز پر یقین کر لینا غیب کی خبر پر یقین کر لینے کا نام ایمان اب ایک ہے مشاہدہ کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی یہ نظری سودا ہے آپ نے دیکھا اور آپ نے یقین کر لیا اور ایک ہے کہ بل دیکھے آپ نے کسی کی بات پر یقین کر لیا چنانچہ انبیاء اور رسل کو جو اللہ رب العزت نے بھیجا تو وہ اسی لیے بھیجا کہ جتنی غیب کی باتیں میں ان کو بتاؤں اس پر لوگ یقین کر لیں اور آپ دیکھیں کبھی کبھی ایمان کے مقابلے میں شک جو ہے نا یہ وصو سے ڈالتا ہے ایمان کی ضد شک ہے ایمان کی ضد شک ہے شک انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے چنانچہ دین کے معام میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہونے سے بچتے رہنا چاہیے دیکھیں ہم تعالی نے جب سید اللہ موسا پر کا مقابلہ ہوا نا فرعوم کے دربار میں جادوگروں سے تو جادوگروں کے پاس جو رسیاں تھیں جو ڈوریاں تھیں کسی کے پاس بڑی رسی کسی کے پاس چھوٹی رسی کسی کے پاس موٹی انہوں نے وہ رسیوں زمین پر ڈالی اور اپنا جادو کر کے ان رسیوں کو سامپ بنا دیا اب جب آپ اور ہم سامپ کو دیکھتے ہیں تو عقل ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ سامپ کاٹا کرتا ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے لہٰذا تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے جس سے تم سامپ کے مقابلے میں دفاع کر سو چنانچہ اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو عقل آپ کو کہیں گی کہ دیکھو لاٹھی سے وار ضرور کرتے رہنا سانپ پر مگر لاٹھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یہ عقل سمجھا رہی ہے اور اللہ کا علم اپنے اپنے نبی سے کہتا ہے فعل کی اللہ کا کہ اپنے عصا کو ڈال دیجئے زمین پر فع القا آپ ڈال دیجئے اب عضل کہتی ہے کہ دیکھو پوسا ایک ہی تمہارے پاس ہتھیار ہے اگر تم اس کو زمین پہ ڈال دو گے تو سرنڈر ہونا پڑ جائے گا لیکن اللہ کا علم کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ڈالے تو نبی اللہ کا یقین بنا ہوا ہے چنانچہ وہ جیسے ہی ڈالا فعلقاح جیسے حیرت ہو گئے کہ جادو تو ہمارے پاس تھا موسا کی لاٹھی نے کمال دکھایا چنانچہ سب کے سب ایمان لیا اور جب وہ ایمان لائے تون بگڑ گئے نے کہا میں تمہارے دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں پاؤں کاٹوں گا تاکہ تم غیر متوازن ہو جاؤ تمہارا توازن برقرار نہ رہے اور مر جاؤ تو وہ کہنے لگے ما فخر آپ جو چاہے کر لے ہم سے ہماری جان بھی لے لے مگر ایمان نہیں لے سکتے یہ تو مل گیا ایمان کی نعمت تو مل گئی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کے زمانے میں ایک نوجوان آیا جب قحط چل رہا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر کا تاج و تخت دیا ہوا ہے وہ نوجوان آ لوگوں سے کہنے لگا مجھے تھوڑا غلہ چاہیے لوگوں نے غلہ دیا اس نے کہا مجھے اور چاہیے لوگوں نے اور دے دیا تھے پھر اس نے اور تقاضا کیا کہ مجھے اور چاہیے یہ کم ہے لوگوں نے کہا بھائی پھر ایسا ہے کہ سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں غلے کے آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ جتنا چاہیں گے آپ کو عطا کر دیں تو جب یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خودام سے کہا کہ اس کو اتنا غلہ دے دو اس نے کہا مجھے اور چاہیے کہنے لگے کیوں اس سے تمہارا دل نہیں بھرتا اس نے کہا میں اگر اپنا تعارف کراؤں گا تو آپ پھر مجھے اور بھی دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا تعارف ہے تمہارا کیا پہچان ہے تمہاری کہنے لگا میں وہ بچہ ہوں جب آپ پر عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا تھا تو میں پنگوڑے میں تھا اور میں نے آپ کے لیے گواہی دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے خدام سے کہا اس کے گھر غلہ پہنچا دو تو اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ میرے پیارے یوسف اس نوجوان کو آپ نے کیوں اتنا عطا کیا کہنے لگے جی اس نے میرے لیے یہ گواہی دی تھی تو میرا دل اس کے اس احسان پر خوش ہوا تو میں نے اس کو عطا کیا اللہ رمب العزت نے فرمایا میرے پیارے یوسف بات یہ ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی میں تمہاری تمہارے کریکٹر پر گواہی دی تمہارا دل خوش ہو گیا تو میں تمہارے توسط سے انسانیت میں اعلان کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میری وحدانیت کی گواہی دنیا میں دے دے گا تو میں اتنا کچھ عطا کر دوں گا جتنا میرے اختیار میں ہوگا جیسے تیرے اختیار میں غلہ تھا تو نے اس محسن کا احسان نمٹانے کے لیے تو نے غلہ دیا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں جو کچھ ہوگا جو میری شان کے مطابق ہوگا میں اپنے بندوں کو دوں گا لیکن کوئی میری وحدانیت کا اقرار تو کر لے تو شک ایمان کی زد ہے اسی لیے قرآن کے ابتداء میں حق حالیہ نے فرمایا کتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے حدل المتقین جو تقوی کرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے متقین کے لیے ہدایت کا سبب بنتی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل کچھ اور سمجھاتی ہے عقل کی نظر اسباب پر ہوتی ہے اور ایمان کی نظر مسبب الاسباب پر ہوا کرتی چنانچہ آج ہماری عقلیں ہمیں سمجھا رہی ہو تم یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا یوں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا تم صدقہ دو گے تو مال کم ہو جائے گا تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال ہر سال گھٹنا شروع ہو جائے گا یہ عقل کے تقاضے ہیں اور ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زکات دو گے ہر سال تو تمہارے مال کا محافظ اللہ بن جائے گا واللہ یورب صدقات تم صدقہ دو گے تو اللہ پاک اس میں اضافہ کریں گے چنانچہ آپ پوری دنیا کھنگال کر چھان کر دیکھ لیجئے پوری دنیا میں آپ کو ایک بھی ایسا انفاق فی سمیل اللہ کرنے والا شخص نہیں ملے گا کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس نے اتنی مسجدیں بنوائیں اتنے مدارس بنوائے اتنے فلاحی کام کیے اور بیچارہ دیوالیہ ہو گیا ایک بھی نہیں مل سکتا آپ لیکن بڑے بڑے بزنس مین آپ کو بینک کرپٹ ضرور ملیں گے اس کے دس مل تھے آج بے کنگال ہے آج دیوالیہ ہو گیا ہے آج بینک کرپٹ ہو گیا ہے آج اس کا نام ای سی ایل میں شامل ہو گیا ہے اب یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا جب تک اس نے یہ قرضہ نہ نمٹایا ہو تو و اللہ یورب صدقات اللہ پاک صدقات میں اضافہ فرماتے ہیں جو لوگ صدقہ دیا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں اس میں اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں یہ ایمان ملتا ہے ملتا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت قسم اٹھا کر بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا اس کی ضمانت اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شک اور شبے میں مبتلا ہوگا تو وہ بیچارہ مارا جائے گا وہ دیوالی اپن کا شکار ہو جائے گا کیونکہ شک ایمان کی ضد ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شک ہمیں مبتلا کر دیتا کہ دیکھو بھائی خطرہ ہے آگے اب دیکھیں حضرت موس علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چلے بنی اسرائیل کو اور فرعون کا لشکر پیچھے اس کے لگا ہوا ہے تو نیل کے ساحل پر پہنچ کر نیل کے کنارے پہنچ کر جب آگے راستہ بند تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو قوم نے کہا انمدری کن آج تو ہم پھنس گئے پکڑے گئے اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ موسا آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ ڈیفنس کے لیے اچھا ہتھیار ہے اس کو ہاتھ میں رکھے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے تو چند سپاہیوں سے تو آپ نمٹ لیں گے مگر اللہ پاک نے فرمایا فلبہ فع القی اصا کا فلبہ اپنی اثا کو سمندر میں دریا کے کنارے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے اب عقل کہتی ہے یہ ایک ہی سہارا ہے اور اس کو ہاتھ میں تھامے رکھیں مگر علم کہہ رہا ہے اللہ کا کہ نہیں آپ اس کو مارے ذرا دریا کی پانی پہ مارے تو جیسے بارہ راستے بن گئے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے چل پڑا راستہ بن گیا یہ ہے وہی کا علم پیچھے جب فرعون کی فوج پہنچی تو وہ راستہ واپس بند ہو گیا اور وہ سب غرق ہو گئے یہاں تک کہ فرعون بھی پانی میں جب ڈبکی لگی تو چیخ اٹھا کہ تو رب و ہارون میں بھی اب ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسا کے رب پر فرمایا کہ نہیں نہیں اب وہ گزر گیا اب ایمان بالغیب نہیں رہا اب تو مشاہدے کی بات ہو گئی تجھے آخرت کی چیزیں نظر آنے لگی تو اب تو ایمان قبول کر رہا ہے اب قبول نہیں اب ہمیں قبول نہیں تیرا ایمان اور جب وادی یہ تہ میں پہنچے تو وہاں پانی نہیں وادی ہے. تو وہاں پھر اللہ پاک فرماتے مگر ایمان نبی کا ہے تو نبی نے مارا جیسے اللہ نے کہا اور جیسے ہی مارا تو چشمے پھوٹ پڑے اسے پتھر میں سے اللہ رب العزت نے بارہ چشمے نکالے ہر کوئی سیراب ہو گئے تو بات یہ ہے کہ ایمان اس یقین کا نام ہے کہ جو یقین غیر متزلزل ہو جس میں جنبش نہ ہو جس میں انسان تجزم کا شکار نہ ہو اس کا نام ہے ایمان اور اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیر اور اس پر اصحاب رسول نے محنت کر رکھی وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر مٹی کا نے بنایا تھا ریت کے اندر الرشید اور اس کی ملکہ زبیدہ دونوں وہاں سے گزر رہے ہیں تو ملکہ زبیدہ نے بہلول کو سلام کیا اور پوچھا کہ بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا گھر بنا رہا ہوں جنت میں محل بنا رہا ہوں کہنے لگی اس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا ایک دینار جو دے گا یہ محل میں دعا کروں گا اس کے لیے جنت میں منتقل ہو جائے گا چنانچہ ملکہ زبیدہ نے ایک دینار دیا بہلول نے اس مٹی کے گھروندے کے اوپر لکھا کہ یہ گھر ملکا زبیدہ کا ہوا جنت اور دعا کر دی جب رات کو سوئے اچھا ہارون الرشید اسرائے کہ یہ تو ہے ہی باؤلہ یہ بھی باؤلی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ جب رات کو سوئے تو خواب دیکھا کہ جنت میں और اور مرجان کا ایک حسین محل بنا ہوا ہے اور اس پہ وہ تحریر لکھی ہوئی ہے جو بہلول نے مٹی کے ذروں پہ لکھی تھی تو صبح اٹھتے ہی پھر شام کا انتظار کرنے لگا کہ سر شام بہلول کے پاس جا کے دوبارہ اس سے میں بھی محل خریدوں اب یہ سر شام جب پہنچا بہلول پھر گروندہ بنا رہا ہے کہلنے کیا کر کہ لیں جنت میں گھر بنا رہا کہا قیمت کیا ہے کہنے لگے اس کی قیمت تم نہیں ادا کر سکتے کہا کیوں کہنے لگے تمہاری سلطنت جیسی دو مل جائیں تو پھر دوں گی کہ یہ کیا بات ہوئی کل ہماری بیوی بی کو تم نے ایک دن آر میں دیا اور ہمیں کہہ رہے ہو تمہاری سلطنت پوری چاہیے کہنے لگے وہ بن دیکھے کا سودا تھا اور یہ دیکھے کا سودا تھا تو بات یہ ہے کہ ایمان بن دیکھے کا سودا ہے اور ہمارا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول نے جو جو کچھ کہہ دیا آج ہم تو ترنگ میں کہہ دیتے عجیب وہاں سے پلٹ کے کون آیا ہے کوئی بتائے نا کوئی ڈرائے ذرا میاں ایسا نہ کرو لڑو مت آخرت میں اللہ کو جان دینی ہے اللہ کے حضور پیش ہونے ہم آگے سے غصے میں کہتے ہو وہاں سے کون آیا وہاں کی کس کو خبر اللہ کے بندے ساری خبریں تو وہاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ڈالی خرمزی شریف کی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جہنم سے نکلنے والا میرا آخری امتی جو ہے اس کا نام تک بتا دیا فرمایا اس کا نام جوہینا ہوگا اور اس کا نام مجھے میرے رب نے بتا دیا کہ جوہینا تیرا آخری امتی ہوگا جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو اور تم کہتے ہو وہاں کی خبر کون لایا یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات آج ہماری گفتگو ہمیں ایمان سے خالی کر دیتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا شیطان ہمیں اس انداز میں نرگے میں لے لیتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ انسان جب صبح کو سو کر اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا اور شام کو جب بستر پہ سونے جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا صبح مومن رات کو کافر رات کو کافر، رات کو مومن صبح کو کافر تو ایمان سے ایسے بندے ہاتھ دھو بیٹھے تو یہ ایسے ہی لوگوں میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں کی خبریں کون لایا وہاں کی کس کو خبر اللہ کے رسول کو ساری خبر ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات بتا دی اور تم کہتے ہو وہاں کی خبر کون لائے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے اللہ رب و نزت اللہ ایمان کو پسند کرتے اللہ ایمان والوں کی قدر فرماتے ہیں اور ایمان والوں کی کسی بات کو رد بھی نہیں فرماتے اللہ باق یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے چہیتے اور لاڈلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے چہیتے بندے ہوتے اللہ پاک ان کی باتوں کو رد نہیں فرمایا کرتے اللہ پاک ان کے معاملات کو اپنے ذمے لے لیا کرتے ہیں چنانچہ ہم جب دنیا میں الجھتے ہیں تو ہماری ساری نظر اسباب پر ہوتی اور اہل ایمان کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی کہ سبب کا بنانے والا اسباب کا چلانے والا نہ اللہ خود اللہ رب اگر تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے اور مبتلا کرنا چاہے فلا کاش فل ساری دنیا کے انسان مل جائیں ساری دنیا کی تمام مخلوقات مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ایک رتی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے وہ خیر اور اگر اللہ تجھے خیر پہنچانا چاہے اگر اللہ تیری حفاظت کرنا چاہے فلا رات فضلی تو پھر اس خیر کے مقابلے میں کوئی تجھے رکاو نقصان پہنچانے والا نہیں چنانچہ آپ دیکھیں نا اسباب کی دنیا پر نظر ڈالیں دنیا کا سب سے سینسٹیو قسم کا ریڈار سسٹم رکھنے والے سب سے عظیم وہ خلائی کیمرے جو انہوں نے نصب کر رکھے ہیں اور کتنا بڑا نظام ان کا اور کتنی جے جے اور کتنی ہا ہو چل رہی ہے ان کی ایک ملہ عمر کو نہیں پکڑ سکتا ایک ملہ عمر ان کی پکڑ میں نہیں آتا کیوں وہاں ایمان کی طاقت ہے یہاں اسباب کے اوپر پورا کنٹرول ہے مگر اسباب مسبب الاسباب کے اشاروں سے چلتے ہیں آج پوری دنیا کی فوکسنگ ہو رہی ہے ایسے کیمرے نصب ہوئے خلا میں کہ پوری دنیا کے ہر ہر خطے کو وہ فوکس کر رہے ہیں جہاں ان کو شک پڑ جائے وہ زوم کر دیتے ہیں اوں ادھر تو خطرناک لوگ مگر اس کے باوجود جن کو اللہ بچانا چاہ رہا ہے ان کی آج تک پکڑ نہیں ہوئی یہ کیا بات ہے یہ ایمان اس کو کہتے ہیں ایمان اور اس ایمان کی ضرورتیں میں ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور چیز پر ہمارا ہر چیز پر ایمان ہوتا ہے بیوی شوہر کی ہر بات کو مان لیتی شوہر بیوی کی ہر بات پہ یقین کر لیتا ہے اولاد والدین کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں والدین اولاد کی باتوں کو مان لیتے ہیں بھائی بہن کی بات مان لیتا ہے بہن بھائی کی بات مان لیتی ہے نہیں مانتے تو اللہ کی نہیں مانتا یہ ہمارا المیہ ہے جس کی ماننا چاہیے اس کی ہم مان کر نہیں چلتے اور ہم چاہتے ہیں وہ ہماری مان کر ہمیں چلائے وہ کہتا ہے میرے بن جاؤ ساری مخلوق تمہارے پیچھے لگا دوں سب تمہارے غلام ہو جائیں گے ہمیں دیکھیں آپ ایمان سے بتائیں ہمیں ایک بجلی گیس اور ٹیلی فون کے جو بل بڑھنے ہوتے ہیں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اللہ اور تمہیں ہر رنگ میں تفریق بتاتی ہیں اس نے پیلا جوڑا پہنا ہے نیلا پہنا سفید پہن رکھا ہے وہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ سبز ہے اس کا کوئی بل دینا پڑتا ہے جو کان میں تمہارے سینکڑوں ایسے سلز لگا دیے ہر آواز کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ انسان کی آواز ہے یہ جانور کا بھونکنا ہے یہ اپنے رشتہ دار کی آواز ہے یہ کسی غیر کی آواز ہے اس کا کوئی بل دینا پڑتا ہے اس کا بل نہیں ہے تھوڑی سی بجلی استعمال کرو مسجد والے بل نہ بڑے مسجد کی بھی بجلی کاٹ دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہو انہی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی ہو یہ اس کا بل ہے کہ مومنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں جب عورتیں سامنے آ جائے یہ اس کا بل ہے غیر ماہرب کی طرف نہ اٹھاؤ یہ بل ہم نہیں بھرتے اس میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں جیسے بجلی میں کنڈا لگاتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں ناجائز کو نہ نا سنو نہ گانے بجانے سنو نہ غیبت سنو نہ کسی کی چگلی سنو ہم لگے ہوئے ہیں مزہ آتا ہے لطف آتا ہے خارش ہوتی ہے اس میں بل اس کا یہ ہے کہ یہ نہ سنو ہم سن کر محظوظ ہوتے ہیں اللہ پاک ہمارے کنیکشن نہیں کاٹتے ہیں. کہ میرے بندے ابھی تجھے چھوٹ دی ہوئی ہے پھر پوچھوں گا تجھ سے بلکہ تجھ سے نہیں اس سے خود پوچھوں گا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے یہ خود بتائے گا تمہاری زبانوں پر تالے لگ جائیں پھر تمہارے اعضا بولیں گے پھر بل ادا کرنا پڑے گا جس نے کنڈا ڈالا ہوگا وہ جیل کی چکی میں جہنم میں پسے گا اور جس نے استعمال صحیح کیا ہوگا وہ بچ جائے گا بری ہو جائے گا اس کو جنت مل جائے گی اور ہمارے اصلاف نے کہا جنت اللہ پاک ایمان کے بدلے میں دیں گے اور اعمال کے بدلے میں اس جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے چنانچہ ایمان جنت کی کنجی ہے اور امال کنجی کے اندر جو دندانے ہوتے ہیں نا وہ تالے کو کھولتے ہیں تو امال وہ دندانے ہیں جو تالے کو کھولیں گے دندانے نہ ملتے ہو تو چابی سونے کی بنی ہوئی ہو مگر تالے کو کھول کے نہیں دے سکتی اور دندانے ملتے ہوں ایک سیکنڈ میں تالا کھل جاتا ہے ہمارے نے کہا ایمان پر جنت کا وعدہ ہے اللہ کا اور امال پر جنت میں درجات بلند ہوں گے تم جو ہر جنازے میں کہہ دیتے ہو اللہ اس کو بھی جنت الفردوس عطا کر دے یہ جنت الفردوس اعمال سے ملے گی جنت الفردوس میرے آپ کی تمناؤں سے نہیں ملتی جس نے ساری عمر اللہ کی بغاوت کی دعا کرتے نہیں بخشے جاتا تم نے ساری عمر اللہ کو ناراض کیا کفار بھی تو مرتے وہ بھی تو جہنم رسید ہوتے ہیں بخش یہ تو خیر اللہ مالک ہے مگر ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہے لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یہاں تک ہم نے سورہ احزاب کی آیت کے اوپر بات کر لی اب آگے و والصادقات صادقات سچے لوگ سچے مرد اور سچی عورتیں یہ آئندہ انشاءاللہ شاء آئندہ کی نشست میں اگر زندگی رہی تو اس پر بات ہوگی یہ مغفرت کے اسباب ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو مغفرت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و آخر ان الحمدللہ رب العالمین